توجہ رکھیے گا اور کوشش کروں گا کہ میں مسئلہ جو ہے اس کی تہ تک جو ہے وہ کچھ رہنمائی اگر ہو جائے تو بعد میں مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کچھ مطمئن ہوئے جواب سے پہلی بات یہ ہے کہ اختلافات دو طرح کے ہیں ایک ہے اصولی اختلاف اور ایک ہے فروئی اختلافات فروئی اختلافات کو میں ذرا اور سادہ لفظوں میں کہوں وہ ایسے اختلافات ہیں کہ جن سے جن کا کرنا رحمت ہے اور آسان کردوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجی حدیث پاک ہے اختلاف و امت رحمت و میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے اچھا یہ فروئی اختلافات کیا ہیں اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ آج سے نہیں ہیں نہ آج ہوئے ہیں یہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے ادوار سے چلے آ رہے ہیں اور ان پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے اس کی آگے مثالیں آپ دیکھ لیں چاروں امام جو ہیں فقہ کے یہ جو فقہ ہے حنفی مالکی شافعی حمبلی یہ انہی اختلافات کی بنیاد پر ہے وائس بریک ہو رہی ہے آپ بتائیے جناب ٹھیک ہے اچھا یہ موم بھائی آپ کے شاید اپنے طرف بھی کوئی پرابلم ہو اچھا آپ ٹھیک ہے اچھا تو میں یہ کر رہا تھا کہ اجاز بھائی آپ سن رہے ہیں نا کہ اصولی اور فروئی اختلافات جو ہیں دو قسم کے اختلافات ٹھیک ہے اصولی اختلافات پر میں آگے چل کر بات کروں گا اور فروئی اختلافات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کی رسول پاک صلی اللہ تعالیم نے ہمیں ایک جو بنیادی نقطہ دیا فرما شہابی کنجونی بھی اقتدائی تم احتدائی کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے اچھا اس میں دیکھیے مسئلہ کیا ہوا کہ صحابہ کے آپس میں اختلافات کا سبب جو بنا وہ کیا تھا کہ ایک دور تھا کہ رفاع دین ہوتا تھا ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللّہ تعلیم رفاع دین فرمایا کرتے تھے نماز میں اب جو صحابہ کے بار علیہ مردوان ان ایام میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے آپ کا یہی عمل دیکھا اور اسی پہ عمل کرتے رہے اب ہوا کیا ان میں سے کوئی سی کو یمن بھیج دیا گیا کوئی حضر موت چلا گیا ٹھیک ہے کوئی دور دور دور, دور دراز جو تھے ان ممالک میں چلے گئے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا ان کو ساری زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملا آکا کریم علیہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وہیں ان کے وسال ہو گئے یا آکا کریم علیہ اللہ وسلم کے وشال کے بعد بھی وہ نہ آ سکے اب ان کے پاس کیا دلیل تھی جی ہم نے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رفیع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے اچھا پلیز تموجن بھائی یہ ٹیکسٹ جو ہے نا اس میں ذرا کنٹرول کیجئے گا اور میری توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے ٹیکسٹ کی طرف آؤں تو اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام رحیم اردوان جو تھے جو چلے گئے وہاں سے مدینہ شریف سے چلے گئے دور دور تک میں ایک منٹ جناب میں کس چیز کا حوالہ مانگ رہے ہیں تھوڑا سا لکھ رہے میں ان کو بتا دیتا ہوں جس چیز کا حوالہ چاہیے یہ اصحابی کا نجوم والا وہ مشکاشی میں آئی حدیث پاک اس کا اور اس کے علاوہ امام درالین سیوتی رحم آپ پوچھ کے مجھے بتائیے گا اچھا ماشاءاللہ اچھا جناب تو ایسا ہوا کہ پھر وہ جو صحابہ کرام رام علیہم تھے ان کے دور دراز علاقوں میں جانے کی وجہ سے جنہوں نے پہلا عمل دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے نزدیک تو وہی وہ تھا انہوں نے اسی پر ساری زندگی گزار دی اب جو صحابہ کرام رام علیہم الردوان وہاں حاضر رہے آپ کی خدمت میں آخر تک رہے انہوں نے دیکھا کہ آپ نے بعد میں ترک بھی فرما دیا اس پر احادیث جو ہیں وہ بھی آ گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ رفعی ذہن نہیں ہونا چاہیے اب ٹھیک ہے یہ ایک فروئی اختلاف ہے فری اختلاف ہے شاخوں کا اختلاف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے ایمان اور عقیدہ جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان اور عقیدے کی جو بنیاد ہے ٹھیک یہ عملی اختلافات ہیں یہ تو ہوتے رہیں اسی کی بنیاد پر چاروں مذاہب جو تھے وہ آگے بنے ایک مثال دے دی میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں چاروں مذاہب بن گئے آگے کہ جس میں حنفی مالکی حمبلی اور شافی ہیں اب سب کے پاس احادیث ہیں اپنے اپنے موقف کی جو تائید میں احادیث ہیں سب کے پاس وہ دیتے بھی ہیں شافی رفائی دین کرتے ہیں ان کے پاس رفائی دین والی حادیث ہیں ہم رفائی دین نہیں کرتے انفی ہمارے پاس رفائی دین نہ کرنے کی جو ہیں وہ حادیث ہیں ٹھیک ہے اچھا اس یہ جو سارے اختلافات ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں اور یہ آئندہ بھی رہیں گے لیکن آپ اعجاز بھائی کا جو سوال تھا کہ کیا ہم اس کو محفوظ نہیں کر سکے یا یہ کیوں ہے یہ فرقے کیوں بنے اس پر میں آگے چل کے تھوڑی بات کروں گا اصل میں فروئی اختلافات جیسا کہ میں نے پہلے ارض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے اختلاف و امت رحمتن یہ اس کو امام جلال الدین سیدی رحمت اللہ تعالی نے الجامع الصغیر میں نقل فرمایا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پہ ہے تموجن بھائی آپ میں ان کو یہاں ٹیکسٹ میں لکھ دیجیے گا اور کوئی حوالہ اگر آپ کے پاس ہے تو امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الجامع الصغیر اس میں بھی آپ نے اس کو نقل فرمایا اور فوقا ہے کہ رام نے کو بہت زیادہ مقامات پر بہت سی کتب میں اس کو نقل کیا ہے اچھا تو اس کے بارے میں یہ جو فروئی اختلافات ہیں ان پر کوئی نہیں ہے نہ کوئی کسی کو کافر کہہ سکتا ہے نہ کوئی کسی کو گمراہ کہہ سکتا ہے نہ فاسقو فاضر نہ مرتد کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ایک عملی اختلافات ہیں جو کرتا ہے کرے تو اس میں اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو شافی ہے وہ اپنے شافی مسئلے کے مطابق کرے گا نہیں نہیں اختلاف امتی رحمت جو ہے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں آپ اس کے الفاظ پر غور کرنا ہے حضور علیہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی نا امتی میری امت تو یہ تابی کا قول نہیں ہے اس کو امام سے نے روایت فرمایا ہے جہاں تک میرے علم میں ہے اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر وہ اختلافات جو تھے مائک کچھ پرابلم کر رہا ہے آپ کو آواز صاف آ رہی اب ٹھیک ہے اب آواز کچھ ٹھیک ہوئی ہے شور جی میں بات جاری رکھ رہا آواز ٹھیک ہے میرے خیال میں اب ٹھیک ہو ہوگی وہ مائک تھوڑی پرابلم کر رہا تھا اچھا تو یہ تو اختلافات فروئی ان کی نامانت ہے اور نہ یہ رک سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو آ رہے ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں اس کو آپ ان اختلافات کی بنیاد پر اس کو تفرقہ بازی نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ یہ تفرقہ ہے نہیں باقی جو تفرقے ہیں جو فرقہ با... جو فرقے بن گئے اس کے بارے میں ہمیں آقا کریم علیہ صلاح السلام نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے ترمزی شیخ میں یہ حدیث پاک موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تھے وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور کل فنار فن وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں سطح تاریخ امتی اور میری امت میں بھی فرقے ہوں گے اور فرمایا وہ ہوں گے تہتر بہتر فرمایا ان میں جہنمی ہوں گے واحد اور ان میں ایک جنتی ہوگا تو عرض کیا گیا؟ کہ یار اللہ علیہ وسلم وہ جنتی کون ہوگا تو شا ما علی وا صحابی وہ جنتی گروہ وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اب یہاں سے آگے اصولی اختلافات کا معاملہ شروع ہوتا ہے جس کی بنیاد پر گمراہ بد یا کافر اور مرتب جو ہیں وہ پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھتے تھے رسول پاک علیہ صلی کا کے دین اسلام کا نام لیتے تھے ٹھیک ہے ان میں جیسا کہ بھی آپ نے شاید میری پہلی گفتگو سنی ہوگی اس میں میں نے کچھ فرقوں کا ذکر کیا تھا معتضلا ہیں جبریہ ہیں قدریہ ہیں ان کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ اگر میں کل آن لائن ہوا تو ضرور کرواؤں گا اور یہ بڑا ضروری بھی ہے تو یہ فرقے پیدا ہوئے یہ اس حد تک گئے کہ ان میں کچھ جو تھے وہ کفر تک پہنچ گئے کچھ جو تھے گمرائی تک رہے ان کو علماء نے کافر نہیں کہا ٹھیک کہ ہے ان کے اقائد کیا تھے وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے اس پر بات کروں گا آگے چل کر اصل جو اختلافات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں جو تفرقہ بازی جو نظر آ رہی ہے یہ دو طریقوں سے ہوئی ایک عرب شریف میں ہوئی دوسری ہندوستان میں ہوئی عرب شریف میں جو تفرقہ بازی ہوئی جس نے اسلام کا شرازہ صحیح معنوں میں بکھیرا وہ تھی انگریز کی ایک سازش تھی برٹش گورنمنٹ کی ایک کوشش تھی کہ مسلمانوں کا چونکہ یہ مرکز ہے اور اس کو ہم کسی طریقے سے توڑیں تفرقہ گرو بندی یہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ اہل سنت کے علاوہ جو لوگ ہیں یہ مختلف فرقے ہیں نا تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے بٹ جانا عہدہ عہدہ ہو جانا گرو بندی ہو جانا گروپس بن जाना جس طرح دیوبندی ایک گروہ ہے وہابی ایک گروہ ہے شیعہ ایک گروہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو وہاں سے انہوں نے ابتدا کی اپنے جو سپائی تھے ان کے جاسوس جو تھے اس کے پروف کے لیے آپ دیکھنا چاہیں تو دا برٹش سپائی ان مسلم کنٹریز دیکھ سکتے ہیں آپ ہم ففرے کے کے نام سے وہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے تو اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے اس خود اس کی خود, خود نوشت ہے اس بندے کی ہمفرے کی اس نے جو کچھ کیا وہ پوری گورنمنٹ جو تھی اس کے پیچھے تھی اور انہوں نے یہ محمد بن عبدالوہاب نجدی جو ہے اس پر پورا اپنا جناب وہ جادو چلایا اس کو قابو کیا اس کو ڈالر دیے اپنا پاؤنڈ دیے جناب کرنسی کے بڑے بڑے صندوق بار بار کے لیے اور اس کا اس کو مشن یہ سونپا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ دین میں دراڑیں ڈالو دین اسلام کے جو جس متفقہ جو عقائد ہے ان کو ہلا کر رکھ دو اور اس نے ایسا ہی کیا جس سے تفرقہ بازی کی ابتدا ہوئی اب اس نے وہاں کتاب لکھ لی کتاب و توحید اب یہ ایک اصولی اختلافات میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ہمفرے کے اختلافات والی کتاب آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو بہت حد تک میرے خیال سے میری بات کی تحید میں مواد مل جائے گا جو میں ارض کرنے لگا ہوں اچھا اس نے کیا کیا اس نے کتاب و توحید لکھ ماری اور پر یہ ایک بنیادی نکتہ ہے اس کو سب بھائی سمجھ لیں دیوبندی بابیوں کے پاس کیا ہے توحید کی آڑ لے کر رسالت کی توہین کرتے ہیں اور یہی ان کی بدبختی کا اصل سبب ہے کہ توحید کے مقابلے میں رسالت کو لاتے ہیں نہیں یار اپنا غم مشرد ہم کے ترافات ہے اچھا یہ توحید کے مقابلے میں کیا لاتے ہیں رسالت کو اپنے اپنے طور پر رسالت کو توحید کے مقابلے میں لے آتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اب اس کا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اس کا رد کرتے ہیں حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک سیدھی سی بات ہے بالکل ایک بڑا سادہ سا پوائنٹ آپ سب بھائیوں کو میں دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں چاہے وہ نبی ہیں رسول ہیں فرشتے ہیں اولیا ہیں عام ہم جیسے لوگ ہیں مخلوق اور خالق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ سب اس خالق کی عطا کردہ ہیں یہیں سے یہ اختلاف ہے یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو صفات ہیں ان کو نہیں مانتے اور اپنے طور پر کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھو جی آپ کیا ترسول پاک علم غیب ہے اب کس طرح کا علم غیب ہے کیا اس کی کیفیت کیا ہے اس کی طرف نہیں جاتے بلکہ اپنے طور پر لیا اور فٹافٹ جناب جو علم غیب کے نفی والی آیات ہیں ان کو پڑھ کر اس کا رد شروع کر دیا خیر اچھا اس نے کیا کیا اس نے جناب ایسی کتاب لکھی اس میں کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور جو ہے ناؤزب باللہ سما ناؤزب اللہ گرا دینے کے لائق ہے یہ اس کی ایک اور کتاب اودہ البراہین میں بھی یہ لکھا ہے اور پھر اس نے یہ لکھا کہ یہ جو اپنی جو اس نے جماعت بنائی ان کی اس نے تربیت کی پیسہ تو اس کے پاس تھا جو اس نے انگریز نے دیا تھا اس سے اس نے ان کے ذہن یہ بنایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا باقی تمہارے علاوہ تمہارے عقائد پر جو نہ ہو وہ مباہدم ہے یعنی اس کا خون تمہارے لیے حلال ہے اس کو لوٹ لو مار دو قتل کر دو ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹ لو یہ سب تمہارے لیے جائز ہے اور بنیادی طور پر یہ چونکہ بحری قزاک تھے سمندروں کے رہنے والے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے میں ماہر تھے تو سمندروں سے نکل کر پھر انہوں نے آبادیوں کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد بدماشی کی اور اس بدماشی کے نتیجے میں اپنا مذہب جو تھا وہاں نافذ کرنا شروع کر دیا اب اس کی کتاب و جو تھی اس کا ترجمہ کیا ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے سیرات مستقیم کے نام سے یہ تقریباً سیم وہی ترجمہ تھوڑا بہت و بدل کے ساتھ جی طالبان کی طالبان ت... جی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں نا سیم وہی کنڈیشن ہے اچھا تو اس نے جب وہ ہندوستان میں اللہ کر اس کا ترجمہ کر دیا اس کتاب کا کتاب و کا اور یہ جو سیرات مستقیم جس کا ابھی میں نام لے رہا ہوں اس کے مختلف صفحات پر ایک صفا جو اس وقت مجھے یاد ہے اردو ترنے والی جو ملتی ہے اس وقت پاکستان میں اس کا سکسٹی نائن پیج سکسٹی نائن پر اس نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جو ہے وہ نماز میں آئے اس سے بہتر ہے کہ اپنے بیر الغدے کا خیال آ جائے اور آگے اس کی ریزن کیا لکھتا ہے کہتا ہے جی دیکھیں کہ نماز میں کسی غیر کا خیال آئے گا غیر اللہ کا خیال آئے گا تو تعظیم کے حوالے سے ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور تنظیم کے بغیر ہوگا تو ہو جائے گی کہتا کہ رسول پاک کا خیال آئے گا تو تعظیم پیدا ہوگی تو اس لیے نماز نہیں ہوگی اور گدے اور بیل کا خیال آئے گا تو چونکہ تعظیم نہیں ہوگی اس لیے نماز ہو جائے گی یہ میں آسان لفظوں میں اس کی تشریح کر رہا ہوں اچھا اس نے جب یہ کتاب کا آ یہاں ٹرانسلیشن کر دی تو اس کو کیا کیا انگریز اس وقت تک یہاں برل میں اپنے قدم جما چکا تھا تو اس نے فوری طور پر اس کتاب کو مفت چھاپا اور مفت بانٹا تقسیم کیا ٹھیک ہے اب دیکھیے اب تھوڑے تھوڑا سا بھی کوئی بندہ جو شعور رکھنے والا ہے وہ یہ سوچے گا کہ انگریز کو کیا مفاد تھا کہ وہ کتاب کو چھاپتا اور بانٹتا ٹھیک ہے اس کو کوئی مفاد تھا تو اس نے بانٹی اس کی بڑی سادہ سی ریزن یہ ہے کہ اس نے ان کے جو دیگر مولوی تھے جس میں اشرف علی تھانوی پیش پیش ہے جو چھ سو روپیہ مہوار لیتا تھا اس سے اور اس کے بعد قاسم نانوتوی ہے رشید ام گنگوہی ہے خلیلم بیٹوی ہے ان سب نے کیا کیا انگریز کے کہنے پر یہ کتابیں لکھی اور اب ان کی ایک بڑی میں اب کرنے لگا ہوں اب سب بھائی توجہ سے سنیے گا کہ دیکھیے کمپیرزن کیا ہے جو انگریز چاہتا تھا انہوں نے کیا انگریز جانتا تھا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے اب قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردے زندہ کرتے تھے تو انہوں نے ان سے کیا لکھوایا کہ ہمارا نبی جو ہے وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتا اب جو بھی دیکھنے والا جب کمپیر کرنے پہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں یار یہ تو عیشا علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے نبی آخر و زمان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں نوز بلّہ وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تھے جبکہ عیشا علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے ٹھیک ہے ایک بات اب دوسرا کیا کیا انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ان، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا مذہب پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو قرآن میں مل جائے گا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ وہ تو بڑی نیک پکیزہ تھیں ٹھیک ہے اور ان کی عظمت اور شان کے قرآن کے سیدھے پڑتا ہے اس کے برعکس یہ کیا انہوں نے کیا کیا اور ان سے کیا لکھوایا یہ فتح رشیدیاں اٹھا کر دیکھ لیں آپ اس میں اس نے لکھا کہ ناؤز بلّہ سما ناؤز بلّہ نقل قفر نباشد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ جہنمی تھے یا کافر تھے اب جو بندہ کمپیئر کرے گا وہ کیا سمجھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی یار فضیلت ہے اور رسول پاک والدین ناؤز بلّہ وہ تو جہنمی تھے تو اس سے ان کا یہ دوسرا مقصد حل ہوا پھر آگے چلیے قرآن فرماتا ہے عیسیٰ علیہ اللہ السلام کی فضیلت میں کہ عیسیٰ علیہ السلطلام جو تھے وہ فرماتے تھے کہ وہ نبی اکل مماتے ہو جو پی کر آئے ہو جو گھروں میں رہ کر جمع کر کے آئے وہ سارے کا سارا میں تمہیں یہاں بیٹھے بتا سکتا ہوں تو اب عیشا علیہ السلام تو بتا رہے ہیں اس کو علم غیب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے یہاں تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ عشا علیہ السلام غائب جانتے تھے اور جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے جو اسلام کے نام تھے انہوں نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں کہ نعوذ باللہ رسول پاک کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اب کمپیر کرنے والا جب بھی کمپیر کرے گا تو وہ کہے گا کہ یار دیکھو عشاء علیہ السلام کی تجیلت زیادہ ہے وہ تو گھر میں بیٹھے اپنے آستانے پہ بیٹھے ہر بندے کے گھر کی خبریں دے رہے ہیں اس کے پیٹ میں کیا ہے اس کے گھر میں ذخیرہ کیا ہے سب کچھ بتا رہے تو جب کئی دیواریں بیچ میں آتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو وہ کہے گا یار ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو ہر لحاظ سے انہوں نے عیسائیت کو تقویت پہنچانے کی کوششیں کی وہ پیسے لے کر کسی نے کی کسی نے کس طرح کی کسی نے کس طرح کی, کس طرح کی ایک طویل موضوع ہے تو یہاں سے اپنا اجاز بھائی اصولی اختلافات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو کوئی بھی صاحب ایمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہی وہ دور تھا جب ہمارے جو اکابرین تھے اہل سنت کے جو علماء تھے انہوں نے پھر ان کو متنوع کیا ایسے نہیں کسی کو کافر کہہ دیا بعض لوگ سمجھتے ہیں سننے کے فٹافٹ کافر کہتے ہیں ہرگز نے خطوط لکھے گئے سیدی آل حضرت ظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو, جو اس وقت زندہ تھے سب کو مکتوبات لکھے سب کو خط لکھے کہ تمہارا یہ عقیدہ کفری ہے اس سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کو اپنی کتاب سے حضف کرو اس کو بھی لکھا اس کو بھی لکھا سب کو لکھا جو جو اس وقت تھے یہ جو خطوط ہیں آندھی آن ریکارڈ ہیں یہ سارے مل سکتے ہیں یہ کچھ تو جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں اور کچھ کا ثبوت ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کو خط لکھا اچھا تو جب ان کو خطوط لکھے گئے تو انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے انہوں نے ہٹ دھرمی کی کہنے لگے نہیں ہم نے جو لکھا ہے یہ درست لکھا ہے اس پر پھر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو معاملات تھا ان کا جو سٹف تھا تحریری جو تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر علماء عرب کو پیش کیا علماء عرب کی خدمت میں جب یہ پیش کیا گیا تو ان کو بتایا کہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں اس طرح کے جو یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے بارے میں فتوا دیں تو عرب کے اس وقت کے جو علماء تھے وہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ تھے انہوں نے پھر متفقہ طور پر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اصولی اختلافات جنہوں نے کیں یہ کافر ہیں من شکا فی کفر ہی وہ ہی فقت کافر یہ جملہ اسی وقت کا ہے کہ جو ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے تو یہ تھا اصولی اختلافات ٹھیک ہے اب ان کو اصول اختلافات کو ہم اس لیے نہیں روک سکتے ایک تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور دوسرا اس وقت بھی آپ اگر میری ساری باتیں آپ سمجھیں کہ یہ فرضی ہیں یہ افسانے ہیں یہ ایک گڑی گڑی باتیں ہیں تو آپ اس کو اگر مشاہدہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی پاکستان میں دیکھ لیں آپ ہندوستان میں دیکھ لیں آپ یہ لوگ جو ہیں ان کی جماعتیں کیا کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ طالبان کیا کر رہے ہیں اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں تو فائدہ کس کو مل رہا ہے عیسائیت کو مل رہا ہے یہودیت کو مل رہا ہے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند جو ہے چندے کس سے لیتا ہے ہندوؤں سے لیتا ہے ٹھیک ہے تو بھلا بھی انہیں کا کرے گا اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی جو ہے جی سعودی عرب شریف مدینہ شریف مکہ شریف کے جو علامات اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سگید کی کتاب ہے حسام الحرامین شریفین اس میں تقریباً چودہ سو علامات جو ہیں ان کے دستخط موجود ہیں جنہوں نے ان کو کافر قرار دیا اور مرتد قرار دیا بول ٹھیک ہے اس وقت کے جو علماء تھے ان میں غالب 134 اگر مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے کم از کم اتنے تھے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے دیئے اور بعد میں جو تھے وہ بعد والے علماء جو تھے انہوں نے بھی اس پر تفصیلی جو ہیں وہ اپنے دستخط بھی کیے حسام الحرام شی کے نام سے وہ کتاب چھپی اچھا تو یہ معاملہ تھا یہ تھے کچھ جو اختلافات ہیں بنیادی اور اصولی اور فروئی اختلافات جو ہیں اس پہ ہم آج بھی کچھ نہیں کرتے اب دیکھیں کوئی رفا جدین کرتا ہے نا اس کو رفایدین کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہتے کیونکہ یہ بھابھی جو ہیں یہ رفاید دین کی وجہ سے کافر نہیں ہے گستاخی رسول کی وجہ سے کافر ہیں اور یہ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں دیکھو جی حدیث میں رفاید کرنا چاہیے تو یہ سنی ہمیں رفا دین کرنے کی وجہ سے کافر کہتے ایسا ہرگز بھی نہیں ہے رفائی دین کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہے بندہ اونچی آمین کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا امام کے پیچھے قرات کرنے سے کافر نہیں ہوتا ٹھیک ہے رفائی دین کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے وقت رکوع جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں مرتبہ جیسے ہم نماز کی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھانا تو یہ ابتدائے السلام میں تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور موجودہ جو بھی ہیں یہ اب بھی اسی طرح کرتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کفر اور اسلام کا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے ختم شیف دلانا نہ دلانا چھاتا کرنا چھلم کرنا یہ جو کل شیف کا ختم دلانا یہ امتیاز نہیں ہے کفر اور اسلام کا کفر اور اسلام کا امتیاز ہے گستاخی رسول ٹھیک ہے تو یہ ان میں اور ہمارا اختلاف جو ہے یہ ساخی رسول کی بنا پر ہے نہ کہ ختم شیز دلانے نہ دلانے پر اور انہوں نے یہ جو پراپر ڈنڈا کیا کہ جی ہم ختم نہیں دلاتے اس لیے سن میں کافر کہتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو یہ ہے میرے بھائی اجاز کچھ بنیادی اصول اور یہ ایک طویل اور تفصیلی موضوع ہے تو میرا خیال میں وہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا تو اگر آپ کی کچھ فائدہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کریں اگر کچھ کمی ہے تو مزید آ جائیں مارک پر آپ بتائیں ان شاء اللہ اگر کوئی سوال آپ کا ہوگا اس بارے میں تو میں انشاءاللہ شاء پھر عرض کر دوں گا تو میں مائک فری کر رہا ہوں کوئی بھائی اجاز صاحب خود آئے مائک پر یا کوئی اور بھائی اگر آنا چاہتے ہیں مائک پر تو میں مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ حضرت صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے بات بتائی اور آخر میں اختلاف آپ نے جو بیان کیا وہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ گستاخ ہیں جس کی وجہ سے ان سے کپر کی حد جو ہے وہ جاری ہوئی تو یہ بات میں نے ان کے علماء سے ادھر قالٹاک پہ بھی اور ویسے بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو میں پوچھتا رہتا ہوں ان سے بھی جس طرح آج آپ سے سوال کیا تو وہ اب ان کی زبان ہے ہم جو ہے نا وہ ان کے الفاظی بیان کر سکتے ہیں ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے کہ گستاخی کی ہم ایک تو گستاخی کرنی ہوتی ہے گستاخی کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے تو اس سے جو ہے نا وہ ایک میرے ذہن میں عجیب سی بات جو پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اسلام بٹتا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ہم کیا طریقہ اپنائیں کہ ان کے قول کو صحیح مانیں یا ان فتواز کو ٹھیک جانے یا کیا طریقہ ہم اپنائیں گے پھر اپنے سچکار کو دور کرنے کے لیے بڑی مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجاز بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور ثانی اسنین بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ تشریف لئے السلام علیکم حضرت خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہے امید ہے خیریت سے ہی ہوں گے چلیں باقی آپ مائک پہ آ کے کیجیے گا بہت اچھا آپ نے جو سوال کیا اعجاز بھائی اور یہ میرے خیال میں بڑی ضرورت بھی تھی اس کی کئی بھائیوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن تو ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ایسا نہیں کرتے اور آپ جو ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں سُنی جو ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو دیکھیے اس کا بڑا ایک سادہ سا اور آسان سا حال ہے آپ اس کے سامنے عبادت رکھے ٹھیک ہے کہ جی جو کہے آپ اسی اس طرح کہیں, جو کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ اگر کہتا ہے کہ جی وہ کافر ہے تو اس کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر براہی نے کاتیا کہ جو مصنف ہے خلیل رشیر امد گنگوی کہ وہ کافر ہے یہاں جب معاملہ آئے گا تو وہ اس کو کافر نہیں کہیں گے تو اس سے ان کے اندر کی جو خباصت ہے وہ ظاہر السلام علیکم آواز آ رہی علیکم آ, علامہ صاحب آپ روم میں ہیں علامہ صاحب آپ روم میں ہیں علامہ صاحب آپ روم میں ہیں, روم میں ہیں؟ آ, میرے خیال سے شاید علامہ صاحب ڈی سی ہو گئے اور ان کی آئی ڈی جو ہے وہ اپنا ہے اپنا میرے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہو گئی کیاائ اس کے کیالی اللہ تع محمد اسٹک ہو گئی ہے جی جی جی اسٹک ہو گئی ہے بڑے پڑے بڑے بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے روم میں آتے ہیں جس لائک تومو جن بابا ثانی اسنین بھائی ایکسٹرا ایکسٹرا ماشاء بہت ہی جناب جو پڑھے لکھے ماشاء ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں پھنس گئی ہے جی جناب اٹس مائی ٹرن یار تو آپ لے لو آپ کی ٹرن لے لو میرے بھائی میں تھوڑا ابھی دس پندرہ منٹ بات کر لوں پھر آپ آ جانا مائک میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سے زیادہ حاضر ہے آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے ایسی کون سی بڑی بات ہے یار ابھی پندرہ بیس منٹ میں پچیس منٹ میں بات کر کے ابھی میں آپ کو مائک دے دیتا ہوں یار ایسی کون سی بڑی بات آپ نے کہہ دیار کچھ اور مانگ لیتے یار یہ کیا چیز بعض اوقات جو ہے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ آپ اتنا لمبا غیر حاضر ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں یا کہیں یہ بقی شریف میں تو نہیں چلے گئے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں جناب ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تو ان کا بقی کا ابھی تو کافی ٹائم لگے گا انشاءاللہ تو کافی لمبی غیر حاضریاں ہوتی ہیں آپ کی اور آپ آتے بھی ہیں تو آپ کی بے نیازی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اپنا لکھ یہاں چھوڑ کر آپ یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں بھائی اس روم پر بھی آپ کا حق ہے ہمارا بھی آپ پر حق ہے اور جناب سب لوگوں کا آپ پر حق ہے آپ کا بھی یہ سب پر حق ہے جاوید صاحب آج مٹھائی کی بات نہیں کرنے اس تو یار اعجاز صاحب آپ یہ جو سوالات پوچھتے ہیں جو بھی مفتی صاحب آتے ہیں جو بھی علامہ صاحب آتے ہیں وہی ایک سوال آپ پچھلے جو ہے کئی مہینوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یا سفر بازی یا اتنے فرقے ہو گئے ہیں یا یہ ہو گئے آپ کو کسی بھی عالم کی بات آج تک سمجھ نہیں آئی ہاں جی اعجاز صاحب آپ کس سے سمجھیں گے جناب آپ مجھے ان کا نام بتا رہے میں ان کو لے آؤں گا جناب روم میں اگر آپ کو کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے کو آپ ان کا نام بتا دیں جن سے آپ سمجھ جائیں گے تو میں انہیں کو لے آتا ہوں بھائی روم میں وہی آپ آ کر آپ کو سمجھا دیں گے ہاں کس کس سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے دراصل تو اس لیے مہربانی کریں مہربانی کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کا جو ذہن ہے آپ کی جو سوچ ہے آپ دیوبندیوں کے بارے میں آپ سے اگر آپ ٹائم دیں ڈائریکٹ نہیں آپ کو جب ایک عالم دین کی بات سمجھ میں نہیں آ तो تو آپ کو میری بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی ایک مفتی کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو میری بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی تو آپ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ بار بار ایک ہی سوال کو رپیٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے जी टाइम والا سوال پوچھ کر के اچھا جی हो لگتا ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو آپ کا ذہن اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر آپ کا ذہن جو ہے دوسری طرف دوسرے لحاظ سے کچھ نہ ہو نیگیٹو لحاظ سے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں باقی جو ہے ولہ ہی بتا جانتا ہے تو سانی اسنین بھائی آپ تشریف آئیے مائک پہ اور اپنی پیاری پیاری آواز سنائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اور سانی بھائی ذرا اپنا آپ جو ہے نا اس کو مائک کو جو نا جو اپنا یہ اپنا لاک مائک کو آپ جو نا فوراً کلک کر دیں کہ پہلے مارے بھائی آپ لوگ مائک کو کلک کر دیں تاکہ وہ مائک جو ہے نا یہ جمپ نہ کر سکیں ٹھیک ہے لوک مائک کو جو ہے نا آپ کلک کر دیں تاکہ یہ جمپ نہ کر سکیں آپ ان کی آواز جو ہے سنتے سنتے تھک گیا ہوں میں میں اب نہیں سننا چاہتا ان کی آواز تھوڑی دس پندرہ منٹ تک ان کی آواز میں نہیں سننا چاہتا بالکل بھی آپ جو ہے نا پلیز تشریف لے آئیے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں ویسے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ جنات کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی تو اس لیے میں ان سے زیادہ دوستی بھی نہیں رکھنا چاہتا اور ان کی زیادہ دشمنی بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ, کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے جناب ان کا بڑا ترق تجربہ رہا ہے خاص طور پر ہمارے فاروق بھائی کو تو فاروق بھائی اس سے پوچھیے گا کہ ان کے دل پہ کیا گزری تھی بلکہ ان کی حال پہ کیا گزری جب انہوں نے جن بابا کو دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال صاحب پر رحم فرمائے ایک جن بھی ہمارے روم میں آتے ہیں یار آپ کو اس نک سے اتنی اتنی محبت کیوں ہے یار یہ ٹوما جن سے جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ نک جو ہے یہ, یہ جو نام جو ہے چنگیز خان کا ہے پھر بھی جناب آپ کو پتہ نہیں یہ آپ کو اس, اس, اس, اس نام سے جو ہے اس نک سے کیوں رکھنی آپ کو محبت ہے یار میری سمجھ میں نہیں آتا یار تو آپ کا اتنا پیارا اچھا سا خوبصورت سا نک تھا مین آف جیسٹنی واہ کیا اسٹائلش نکتا آپ کا مین آف جیسٹنی واہ واہ کیا نک تھا آپ کا مین آف جیسٹنی اور جناب جو ہے ابھی آپ نے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کا نک رکھ لیا ہے تو میں جن بابا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے رکھ لیا تو سانی بھائی اسلام علیکم جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سانی بھائی یہ میری ٹرن تھی اللہ حضرت کے بعد میری مطلب باری تھی تو میں ماتا خواہ ہوں اگر میں نے جم کر لیا ہے بس ایک منٹ لوں گا کیونکہ کل بھی ان کے, ان کے میں میرا کچھ میرے جو ہے نا کچھ کر رہا ہے کوئی بدلہ ہے کل رات کو بھی میں مطلب تھوڑا سا بزی ہو گیا تھا تو ان حضرت صاحب کے جو ہے نا ان کے میں نے چھترول کرنی ہے تھوڑی سی